آیت نمبر گیارہ سورہ الومر تیئیس پارہ وبالیہ سورت الزمر تیس و پارہ گیارہ نمبر عائد سے پڑھیں گے کہ سورہ مبارکہ توحید کی عجیب چمک اور صفائی لیے ہوئے ہے ہر سورہ مبارکہ کا اپنا امتیاز ہے اس قرآن کی سورح مبارکہ میں اللہ رب العزت العزرت توحید خالص کو کھول کھول کر بیان کیا اور اہل ایمان کی پہچان اور اہل کفر کی پہچان اور ان کے انجام سے بے حد ڈرایا اور اہل اسلام کا انجام اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ ایسا بیان فرمایا کہ جس شخص کے اندر بھی عقل ہو وہ اس جدت کے لیے جو لازوال نعمتوں سے بھری ہوئی ہے جس میں اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہے دنیا کو یقیناً قربان کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ال الله ابیر توہ دیجیے فرما دیجیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک مجھے حق دیا گیا یہ کہ ابود اللہ ہے اللہ کی عبادت کروں مخلیص الدین دید کو اس کے لیے خالص کرتے ہو یعنی میرے دین میں اللہ رب العزت کے دین کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو دین عبادت کرنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے دید کے طور پر چر لیا اور بس اب اسلام کے مطابق جو عبادت ہے صرف وہ عبادت قابل قبول ہے جس میں ادیان باطلا کی آمیزش ہے وہ عقائد ہو اقوال ہو یا اعمال ہو جو اللہ تبارک و کی طرف سے دید نازل ہوا ہے اس کے مطابق چلنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے اور جو بھی زمین پر بنایا گیا ہے اللہ کی مخلوق نے بنایا ہے اس پر جان بوجھ کر چلنے والے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تو اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحب مقام محمود بھی ہے اور امام العبیہ بھی ہے اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار اتنے اللہ تعالی کے عابد بندے کے روز محشر بھی جس دن ہم پر مشکل ترین وقت ہوگا اور وہ سخت ترین دن ہوگا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ خوش قسمت انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور خوب محاور جو اللہ اس وقت نے سکھائے گا دعائیں وہ پڑھیں گے حتہ کے حکم ہوگا ارفع عرفا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے سجدے سے سر تو مانگیے دیے جائیں گے شفاعت کی کیجیے تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور فرمایا میرے لیے حد مقرر کی جائے گی کہ اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں جس کا دن خالص نہیں جو مشرک ہے علاوہ مشرقی کے لیے گناہ گار و مسلمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی شفاعت اس شان سے قبول ہوگی کہ شہنشاہ فرمائے گا سلمان تو عطا دیا جائے گا اشفا تو شفاعت کر تو شفا تیری شفاعت قبول کی جائے بھی اس اللہ لہ کے حکم سے جسے چھوڑنا ہوگا محمد کو عزت ملے گی صلی اللہ علیہ و وسلم وہ شفات کریں گے وہ چھوٹ جائے گا مگر اس اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام ابیا کا بھی امام ہے اور لوگوں میں سے بھی چنا ہوا ایک انسان ہے اسے بھی ضرورت ہے اسے بھی حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر وہ خلی صلی الدین اے نبی علیہ اللاط السلام الدین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے شروع بھی سورہ مبارکہ یہی سے ہوتی ہے اور دوسری آیت ہے علام اب گل نا بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی دل حق اور یہ سچائی پر مبنی ہے یہ کتاب فرآبد اللہ اب اس کتاب کے نازل کرنے کا تقاضا کیا ہے اور مقصد کیا ہے سب سے پہلے جس پر نازل ہو رہی ہے جو اس کتاب کو لے کر لوگوں میں کھڑا ہوا ہے اسے حکم ہوتا ہے فا ابل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر وہ نسل الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تیرے دین میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے اس کی آویدش نہ ہو اللہ للہ الدین الخالص خبردار دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کا حق ہے اور نہ کوئی دین بنا سکتا ہے نہ کسی کا بنا ہوا دین اللہ کے ہاں کسی کو چھڑا سکتا ہے پھر فرمایا وہ امیر اور مجھے حکم دیا گیا ہے لحان یہ کہ اکونا اول مسلم میں سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں میں مسلمین میں سے اول مسلم ہو جاؤں کیونکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جسے چنا وہی اسی کو آئی سب سے پہلے حکم بھی عبادت کا اسے ہوا تو اسے اس بات سے بے پرواہ کر دیا گیا کہ تیری کوئی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا کوئی تیرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا تجھے بہرحال اللہ کی عبادت پر گامزد ہونا ہے اور یہ پرواہ نہیں کرنا کہ لوگ بھی ساتھ مل جائیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دعوت دینے والا سب سے پہلے اس دعوت کا نمونہ خود بنے اور سمجھوتے بازی سے کام نہ لے اس خیال سے جو کہ بظاہر بڑا نیک خیال معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو لے کر چلوں اس واسطے وقتی طور پر میں اس حکم کو نرم کر رہا ہوں اسے مؤخر کر رہا ہوں اس حکم کے بجائے دوسرے احکامات کو آگے کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے یہ بنیادی ہے اگر اس بنیادی حکم کو کھول کر بیان کر دیا گیا تو لوگ سارے بھاگ جائیں گے یہ ہرگز اجازت نہیں ہے اللہ کی توہین خالص میں قطعی طور پر کسی کتمان کی چھپانے کی اجازت نہیں ہے کسی قسم کی آمیزش کی اجازت نہیں وہ من ازلم شہادت اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی وحی وحی کو چھپا لے اس وقت جبکہ اسے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اسے ظاہر کرنے کا تقاضا ہے اس وقت گواہی نہ دے حق کی بلکہ اسے چھپا لے اور فرما ولا تل بس الحق کا دل باطل و تب الحق کا ون تم کا جان بوجھتے ہو نہ تو حق کو باطل کو مولتبض کرو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ اور یہ کہ تم جان رہے ہو کہ تم کیا کرتے بہت بڑا جرم ہے تو اللہ کے نبی علیہ سلاط اسلام پہلے مخاطب ہیں اللہ کی عبادت گزاری کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم مخلوق نہیں تھے اللہ کے دور کا ٹکڑا تھے اور وہ جو کچھ کرتے تھے ہمیں دکھانے کے لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیں یہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب سے پہلے حکم دیے گئے تھے اور سب سے خالص عبادت انہی کی تھی اور سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار وہی تھی اسی لیے صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہ الزمین یا کسی ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ تو فرماتا ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اس نے معاف کر دی پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو مہات المبنی میں سے کسی نے کہا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم رات کے قیام میں اس قدر طویل قیام کرتے کہ پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتے ہیں تو جواب دیا آفلا اکونا آدم شکورا کیا میں شکر گزار بدانا میں جتنے انعام ہیں جتنی سمجھ ہے اسی قدر عبادت میں ان ہماق اور محنت اور کوشش کل فرما دیجئے ان بے شک میں اخاف ہوں ڈرتا ہوں ان آسائی تگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب سے آزاد عظیم بڑے دن کے عذاب سے یہاں ہندی کا لفظ استعمال کیا سب سے پہلے عذاب کے معاملے میں اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے اہلی کب نارا سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ سے بچاؤ پھر اپنے اہل کو بچاؤ پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اگر اپنے بیٹوں پر محنت کرتے تو اپنے بیٹوں کو دنیا کا سب سے بڑا عالم اور صالح انسان بنا دیتے مگر انہوں نے ساری قوم کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھا اس واسطے اپنے بیٹوں پر محنت نہ کر پائے اور وہ خراب ہو گئے یہ قول بالکل حق سے ہٹا ہوا اہل ایمان کی یہ حالت ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اہل کو اور اس کے بعد دوسرے کو اس معاملے میں وہ بڑے سخت لالچی ہیں سب سے پہلے انہیں لالچ ہے کہ میں بچ جاؤں پھر میرے بیٹے بچ جائیں میرے اہل بچ جائیں پھر دوسرے لوگ بچے اس کے بعد درجہ بدرجہ قدرتی بات ہے کہ آدمی کا اپنا بچہ اگر بیمار ہو اور کراہ رہا ہو تو رات کو سو نہیں سکتا اگر دوسرے کے بچے کے کراہنے کی آواز سنی جا رہی ہو ایک ہمدرد انسان سب کچھ کرتا ہے فکر و غم ہوتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کری بھی جس طرح اپنے بیٹے کا یہ قدرتی بات اگر اس کو کہا جائے کہ دل کی سختی ہے تو یہ غلط ہے یہ فطرت ہے اسی طرح اہل ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم سب سے پہلے کہتے ہیں میں بچ جاؤں اللہ کی نافرمانی سے اور آگ سے پھر اس کے بعد میرے اہل اور ان کے اہل وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے متبعین ہے سچے متبین پھر وہ بچے یہ آگ کا معاملہ ہے آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ فرمایا لئی احضر. کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے آج خالہ اسے جنت میں داخل کرے امل اس کا عمل فرمایا ولا انتے یا رسول اللہ اللہ کا رسول آپ بھی فرمایا وما آنا ولا آنا اور میں بھی میں بھی داخل نہیں ہوں گا یعنی عمل کی وجہ سے جنت نہ ملے گی عمل کی وجہ سے جنت ملے گی عمل بدل نہ ہوگے جنت کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ کی عظیم نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتا اس کی قیمت عمل نہیں ہے عمل ذریعہ ہے تو میں حتیہ کا غم مدانی رحمت ربی و مبفرت ہوں حتیٰ محمد کو بھی اللہ کی رحمت صلی اللہ علیہ و وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہ ڈھانپ لے اس وقت تک اس کا عمل بھی ایسا نہ ہوگا کہ جنت کا بدل بن سکے تو میرا اور آپ کا عمل کیسا ہے اور پھر ہمیں کس قدر اپنے دین کو خالص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب اللہ اپنے رسول کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم اپنے عمل کو خالص کر اور یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ وسلام اور تمام انبیاء کو یہ آئیے آگے ذرا آیت نمبر چونسٹھ آیت نمبر چونسٹھ سو پینتالیس دفعہ پرانے مجید کی جد کا تو میرے پاس ہے کل کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جاہلو مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں شرک کروں ولاقد ہیلح کا اور البتہ آپ کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم وحی کیا گیا وَإلَى الَّذِينَ اور اس میں آپ کی طرف نہیں صرف تمام بیا رسل کی طرف وحی کیا گیا لائن اشرخت اگر آپ نے شرک کیا بالفرز محال اے اللہ کے رسول اے امام المبیاء اے مقام محمود کے اوپر فائز ہونے والے عَمَلُكَ تیرے سارے اعمال محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ و وسلم سب گر جائیں گے سب ضائع ہو جائیں گے ولا مِنَ اور تُو ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا المان الحفیظ اللہ رب العزت اپنے عذاب سے محفوظ رکھے صرف کو وہ کبھی معاف نہ کرے گا عامد بل اللہ بلکہ صرف اللہ کی عبادت کر خوب میرے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا اب آئیے واپس اپنے سبق کی طرف اب پھر اسی بات کو دوہرایا جاتا ہے اتنی تاکید اتنی تاکید سارا قرآن براہ راست یا بلباس توحید پر نازل ہوا کہہ اللہ بخل کہ دے نبی صلی اللہ علیہ صلحی وسلم کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اور مخلصاً لہو اللہ دینی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے میرے دین میں غیر کے دین کی آمیزش نہیں ہے کسی پیر فقیر کا بنایا ہوا دین میرے طور طریقوں میں میرے عقائد میں میرے اقوال میں میری عبادت میں نہیں ہے کسی بادشاہ کا بنایا ہوا دین خاندانوں کا بنایا ہوا دین میری اپنی خواہشات میری اپنی مرضی کتان میرے دین میں شامل نہیں ہے میرا دین خالص وہ دین ہے جو آسمان سے میرے اوپر اللہ نے نازل کیا میں اسی دین کے مطابق تمام احکامات بجا لاتا ہوں اور ڈرتا رہتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ عذاب عظیم اس دن کے عذاب میں مجھے گرفتار کر دے گا جو بہت بڑا دن ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور اس کے بعد اس سے زیادہ سخت ہے فابدو ما پس تم عبادت کرو جس کی چاہتے ہو علاوہ میں نے تو تمہیں کھول کر بیان کر دیا اب اگر تم نے کب بختی ہی اپنے لیے چر رکھی ہے تو جو جس کی مدد عبادت کرو کل خاص قہدے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا کیونکہ جو شخص بے دین ہے جو شخص شرک کا مرتکب ہے جو شخص غفلت میں ہے لوگ سمجھتے ہیں شخص شرک کرنا صرف یہی ہے کہ آدمی مشرقین جیسے عقائد اپنائے مشرقین جیسی باتیں کریں مشرقین جیسے اعمال کریں اور وہ شخص جو کہ صرف کے عقائد کا بیان نہیں کرتا جو کہ شرف کے عقائد کے مطابق عمل نہیں کرتا حال بتہ توحید پر بھی نہیں چلتا تو وہ توحیدی ہے وہ مشرق ہے اس واسطے کہ اس نے اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کیا وہ اعراض میں ہے اسے پرواہ نہیں اللہ کون ہے اور وہ وہ ہے جس کو اللہ کی آیات پیش کی گئی ممان ازلم مت ذکر آیا ربی ہی حکوما آرادہ انہا جس کو اللہ کی آیات بیان کی گئی اس نے پہلے کہی کی وہ کفر اعراض میں ہے وہ اس شرک میں ہے کہ اپنی دنیا میں خود مست پتہ نہیں کس چیز نے اسے اللہ سے بے فکر کر دیا تو فرمایا کہ قیامت کے دن گاٹے میں ڈالنے والے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو یہی لوگ ہیں یہ کوئی گھاٹا نہیں کہ دنیا کے اندر بچے اچھا پڑھ نہیں سکے بچے بڑی بڑی ملازمتوں پر نہیں لگ سکے اور کوٹھی نہیں بنائی کار نہیں لی غریبڑے کا غریب ہی رہا اتنی پڑھائی تھی اس کے پاس علم تھا اتنا پیسہ ملا تھا والدین کی طرف سے سب بچوں کو دین پڑھانے پر خرچ کر دیا بچے ہاں دین میں تو بچے اس کے سب سے اچھے ہیں علم میں سب سے بڑھ کر ہے عمل میں وہ دیکھنے کے قابل ہے تو بس اس نے تو سب کچھ کما لیا یہ تو شخص یہ کتنے دنوں کی زندگی ہے کل ہمارے بال سفید تھے کل ہم جوان تھے کل ہم میں سے کوئی بچے تھے آج ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر شفیق الرحمان صحیح کہا کرتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے ہم میں سے اکثر موجود نہ تھے آج سے پچاس سال کے بعد ہم میں سے اکثر موجود نہ ہوگی بس یہی ہے دنیا کی زندگی اور کیا اور اس کے اندر بھی جتنی عیش کی کیا کوئی اس چیز سے کبھی نجات پا سکا کہ اپنی گندگی کو صبح اٹھ کر صاف کرے سب کو صاف کرنا ہوتی اور کیا اس سے کوئی نجات پا سکا کہ وہ وہیاسی عیاشی کرتا رہے سوئے نہ سب کو سونا پڑتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کبھی بیمار نہیں ہوا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کبھی فکر مند نہیں ہوا کبھی وہ دن نہیں آیا کہ بہترین کھانے موجود ہو اسے بھوکی نہ لگی ہو وہ بیمار ہو بخار چڑھا ہو سب کچھ ہوا پھر عیاشی کا وقت نکالیے ایک سو سال کی زندگی میں سے پانچ سات سال نکلیں گے اس سے زیادہ نہیں نکلیں گے کیا اس کے بدلے میں جہنت تو یہ سب سے بڑا فسارا ہے لہو بدھ زلل زلار ان کے اوپر زلن ہو گئے زلن کتا آگ ٹکڑے آگ کے جیسے بادل ہوتے بڑے گھنے بادل اس طرح آگ کے بڑے بڑے ٹکڑے ان کے اوپر ایک کے اوپر دوسرا جو ہے وہ ان کے اوپر کی طرف ہوگا وہ بھی دہتی زلن اور ان کے نیچے بھی آگ تے بت ٹکڑوں کی شکل میں بہت بڑے بڑے بادل گھر جیسے ہوتے اس طرح آگ ہی آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی اللہ ملا لا تجعلنا نہ بن ہوں اللہ میں ان میں سے نہ کرنا ان کے ساتھ نہ کرنا ابھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ آگ میں داخل نہ کرنا ہوگی لال اللہ کا بھی عبادہ یہ وہ اضب ہے جس سے ربضول جلال والاکرام اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کتنا اررحمان کتنا اررحیب ہے کیونکہ جس خطرے کا پہلے سے علم ہو جائے اس کے لیے آدمی بچنے کی تیاری کر لیتا ہے اللہ رحم کرے اللہ کبھی وقت نہ لائے اگر ابھی ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص ہم پر فائرنگ کرنے کے لیے وہ اس بورڈ پر پہنچ چکا ہے تو ہم تیار ہو کر اس دروازے کو بند کر کے اپنی پوزیشنیں پکڑ لیں گے اور اگر یکدم وہ نمودار ہو تو کیفیت بالکل مختلف ہوگی یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے رحمت ہے کہ وہ یہی بتا رہا ہے کہ مجھ کو پھر کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہاگا غازی ہم تو اس سے غازی لو یہ بادی میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ موقع ہے وقت کا فائدہ اٹھا لو محلت سے ہری بھری زندگی کے لیے تیاری کر لو ول جتانا بھوتا بھوت ابوہا اب آیا اس چیز کا ذکر جس سے بچنا ہے وہ بھی جو کہ اللہ کا دین جس پر چلنے سے آدمی برباد ہوگا ولہ دینا اور وہ لوگ اجتنبو جو مرد رہے جدا رہے سے ابود یہ کہ تابوت کی عبادت کریں اگر کسی نے تعبت کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا تو یہ جدا کے خلاف نہیں ہے تابوت کسے کہتے تابوت کل ما یعبد من دون اللہ وہ عبادت ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو کیونکہ غیر اللہ کی عبادت میں تو لوگوں نے بیاہ کی عبادت بھی کی علیہ السلام رسل کی بھی کی اولیاء صحیح کی بھی کی, کی, کی کیا یہ بھی تاغوت ہے محاذ اللہ استغفر اللہ یہ تاغوت نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی بھی اس سے راضی نہ تھے کہ ان کی عبادت کی جائے تعبت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ راضی ہے اس پر کہ اس کی عبادت کی جائے وہ لوگوں کو اپنا دین بنا کر دے وہ مولوی ہو وہ درویش ہو وہ صوفی ہو وہ خاندان ہو وہ خاندان کے رسم و رواج ہو وہ قبیلے کے طور طریقے ہوں وہ قبیلے کے جرگے کے فیصلے ہوں وہ حکومت پاکستان یا کسی حکومت کا بنایا ہوا دین ہو میں وہ اپنے حلال و حرام مقرر کرے وہ اپنی حدود مقرر کرے اور روشن خیال اسلام کی حدیں بنائے اور اس روشن خیال اسلام کے مطابق لوگوں کو چلانا چاہے یہاں تک کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے غزالہ انور کو استاد رکھا جائے اسلامک یونیورسٹی میں اور کتے بغلوں میں اٹھا کر مستفیٰ کمال پاشا کو اپنا تحیلہ لیڈر قرار دیا جائے جو مرزا غلام احمد کازیا کی طرح قافر ہے جس نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا اقتدار ملنے کے بعد جس دن اسلام کی اور قرآن کی اور رسول کریم کی توہین لکی ہو صلی اللہ علیہ و وسلم اپنے طرز عمل سے وہ وہ شخص ہے جس نے حکم دیا کہ قرآن کو ترکی میں لکھو جس نے حکم دیا کے آزام ترکی میں کہو نماز ترکی میں کہو ترک پیچھے رہ گئے اور عرب قرآن عربی میں ہونے کی وجہ سے آزاد عربی میں ہونے کی وجہ سے وباغ اسلام عربی میں ہونے کی وجہ سے کیا جائے ان عربوں کو ہم نے مارنا ہے. ترکوں کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن ترکی میں ہو آزاد ترکی میں ہو اور نہ کی کبا پہنو نہ کی کمیص پہنو تمام جوان تاکہ نسارا سے برابر ہو کر تم نسارا کو لکار دو اور یہ وراثت میں عورت کا آدھا حصہ اور مرد کا اس کے مقابلے میں مکمل یعنی دگنا یہ سب ختم کرو سب کو برابر کرو یہ غیر بے اصی ہے یہ تعوت یہ کافر ایک شخص کہتا میرا تخیلاتی خیال لاتی لیڈر ہے دو کتے اٹھاتا ہے وہ کتے جن سے محمد کو اتنی نفرت تھی صلی اللہ علیہ و وسلم کہ جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آتے بخاری کی ہے نسی ہے صحیح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے تو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خیمے کے اندر ایک کٹولہ موجود ہے جب اسے نکلوایا جاتا ہے تو وہی آتی ہے یہ جانور جو اللہ کے رسول کو ناپسند تھا اسے محبوب ہے وہ لیڈر جو اللہ کے رسول کے دین کا دشمن تھا جس نے علماء کو اسی اَسی علماء ایک دن میں قتل کیے عورتوں کو گھروں سے کھینچ کر ان کے پردے اتارے یہ روشن خیال اسلام کی حد میں مقرر کرنے والے غزالہ انور کو اسلامی یونیورسٹی میں لیکچرر رکھتے ہیں یہ ہے تابو یقین ہے تاغوت جو لوگوں کو دن گھر گھر کے دیتا ہے اور اپنی چوکھٹ پر انہیں سجے کرواتا ہے اپنی نظروں نیاز کرواتا ہے اپنے باباؤں کے نام پر مرے ہوئے جو ہیں ان کو جو پجوایا جاتا ہے تو اصل میں جو زندہ ان قبروں کے مجاور ہے فائدے تو ان کو پہنچتے ہیں مرے ہوئے نے کیا لینا وہ تو دنیا سے جا چکا وہ تو شاید کبھی اٹھ کر اپنا حصہ وصول کرنے کا تقاضا کرے گی دوبارہ مار کر قبر میں ڈال دیں گے کہ بھائی تمہارا تو ہم کھا رہے ہیں تم اپنا حصہ لینے کے لیے آ گئے یہ سب قبریں جو پوجی جا رہی ہے یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے سب ان کے پیٹ میں جا رہا ہے سب قیادت اور بادشاہ ان کی ہے دین ان کا چل رہا ہے بنایا ہوا اور دین ان تاغوتوں کا ان حاکموں کا چل رہا ہے دین برادری کا چل رہا ہے دین رواج کا چل رہا ہے رسم کا چل رہا ہے قبائل کے فیصلے کر رہے ہیں اور بولو بلّہ جی نہ جتنا بد تاوت جنہوں نے تابوت سے اجتناب کیا جدا ہو گئے اے یا بدو ہا کی عبادت سے تاغوت کی عبادت سے ہٹ گئے وہ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین پر چلے تو وہ شخص مشرک ہے جب تک کہ مکراہ نہ ہو جب تک کہ اس کو جان کے جانے کا یقین نہ ہو اسی نے فرمایا ان اتا تبو ان قبل مشرق یہ حلال و حرام اللہ کے مقرر کردہ اور جو تاغوتوں کے مقرر کردہ حلال و حرام پر چلے گا انکم نقم لبو تو اس وقت البتہ مشرق ہو گئے تاقید کے ساتھ کہا ان عطا تب اگر حلال و حرام میں صورت النعام میں فرمایا اگر حلال و حرام میں ان کی پیروی کرو گے انکم نقم لبو شریکون البتہ پھر تم تو فرمایا کہ جو تاغوت کی عبادت سے مجتنب رہے جدا رہے وہ انا صرف جدا ہونے کافی نہیں ہے صرف منفی توحید نہیں ساتھ مثبت بھی ہو یہ نہیں کہ شرک نہیں کرتا شرک کی کوئی بات نہیں کرتا شرک کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا اور تو عید پر بھی نہیں چلتا یہ بہمان ہے اگر لا اللہ کہا ہے تو پھر الہ بھی لائے دونوں چیزیں موجود ہو اگر تاغوت سے کچھ قریب ہوا ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرے وہ نا اللہ اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے لہو لہم البش ان کے لیے خوشخبری ہے فربس الباد محبت میرے بندوں کو خوشخبری دے دو صلی اللہ علیہ وہ وسلم اللہ ہمیں ان میں سے کر لے عام اللہ جینا وہ میرے بندے یستمیعون القول جو بات سنتے ہیں یس تمون اور بات کے اچھے حصے پر عمل کرتے ہیں یہ صاحب علم ہے یہ جانتے ہیں اچھائی اور برائی میں فرق بات میں سے اچھی بات کو لے لیتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں جیسے دیکھیے آیت نمبر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر کون سی ہے یہ نو نمبر آیت ہے بلکہ آیت نمبر آٹھ کا آخری حصہ ہے اللہ فرماتے کل ہر یازین لا لمول کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں علم والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے جاہر ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کو یاد وہی کرتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں تو یہاں فرمایا اللہ دین القول قم القول بات سنتے اور اچھی بات کو وہ لے کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اچھی بات سب سے اچھی بات اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 23 میں اللہ احسن الحدیث اللہ نے بہترین بات نازل کی تو فرمایا سید کا پھر بات کی بہترین جو شکل ہے اسے قبول کر لیتے ہیں عمل پیرا ہو جاتے ہیں الا اللہ نے ان کو رہنمائی کی حق کی طرف وہ الاب ال اور یہی عقل والے ہیں جو حق و باطل میں طبیض جانتے جو حق کو باطل بھی, طبیز بھی جانتے وہ لا الہ الا اللہ کا حق کبھی ادا كر ہى نہيں سكتے فالم اللہ الاح اللہ جان لے علم حاصل کر کہ اللہ كے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ان کے ليے کیا ہے فبشر و عباد و الباع بشارت زندگى ميں بھى بشارت فتح کی عزت کی اللہ کی مائیت کی اور آخرت میں بھی بشارت قبر میں بھی بشارت ہر اعتبار سے یہ بشارت دیے گئے ہیں ان کے چہروں سے اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا تو یہ پہچان لے گا ان کی پیشانیاں اس بشارت کا ثبوت ہے آسامان حق کا علیہ کلیمت العذاب اس کے مقابلے میں فرمایا جس پر عذاب کا کلما اللہ کا عذاب کا کلیمہ اللہ کا عذاب کا حکم جس پر حق ہو چکا جو مستحق ہو چکا بد نصیب افان اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو بچا لے گا جو آگ میں ہے یہ آپ کا مستحق تھی بچا نہیں سکتا یہ مبلک کو ہدایت ہے کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ سنتے ہیں بہت غور سے سنتے ہیں بہت اچھے سوالات کرتے ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں مگر ان کی زندگی کی روش یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ بے سمجھ ہے اور اللہ کو بھولے میں ولد پر یہ کڑی آزمائش ہوتی ہے وہ دین کے اندر ٹٹولنا شروع کرتا ہے کہ میں کسی ایسے طریقے سے پیش کروں کہ یہ مان لے تو اس کے لیے اتنا متفکر ہونا کہ اللہ نہ کرے انسان اس پریشانی میں دین کا کوئی حصہ چھپا جائے یا دین کے کسی حصے میں زیادہ اور کم کر جائے اس کی قطر ہمیں کوئی سمجھ نہیں بما عالم کا اِلَّ علم تیرے اوپر صرف پہنچانا ہے اس سے بڑھ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی جی صرف پہنچا دو اچھے طریقے سے اس کے بعد علی دل حساب حساب ہم خود لے لیں گے اب جو ہے آپ کا مستحق تمہیں تو بڑا اچھا نظر آتا ہے اس لیے کہ دنیا کی گتھیاں سمجھانے میں معاملات کی اس سے بڑھ عقل مند کوئی نہیں بات کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے ناف تول کر کہ آدمی اش حش کر اٹھتا ہے سمجھداری کی بات سوالات کرتا ہے تو بڑے ذہین سوالات کبھی کبھی ایسی حق کی بات کرتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے مگر زندگی یہ ثبوت دیتی ہے کہ یہ ہزب الشیطان کا ایک رکن ہے بلکہ ہزب الشیطان کا ایک سردار ہے اس کے بعد اس کے بارے میں پریشان نہ ہو اگر یہ آگ والا ہے تو اللہ نے کبھی بے انصافی نہیں کسی سے کی یقیناً اس کے باطن کو اللہ جانتا ہے تو تھی جانتا اس کے ظاہر پر نہ جا حوالے کر دے اسے اللہ کے تو بے پرواہ ہو جا دین کو ننگا چتر بیان کر اس لیے فرمایا آنا نظیر اریا میں گنگا ڈرانے والا ہوں کیونکہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی بڑے خطرے سے ڈرایا جاتا تو کبھی اتار دیتے اور ننگے ہو جاتے قمیض اتار کر ننگے بدن کے ساتھ ڈراتے اسی طرح نبی علیہ سلا تو کے بارے میں کہا کہ تو ایک ایسا ڈرانے والا جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ شخص ڈراوا دے رہا ہے فرمایا تقوی لیکن وہ لوگ ساتھ ہی ذکر کیا کہ اہل ایمان کے دل دہل گئے اس عذاب کی آیت سے اب اللہ نے بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور ڈرنا یہ ہے کہ عمل سے وہ ڈرنا ظاہر ہو زبان اس ڈرنے کا ثبوت پیش کر رہی ہو لاہور غرف گیا ان کے لیے خانے ہو گئے ایسے ایسے اونچے بالا خانے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح افق پر تم چمکتے ہوئے شہاب ثاقب کو دیکھتے ہو ستارے کو دیکھتے ہو اس طرح اہل جنت جن کے مقامات بلند ہوں گے ان کے بالا خانے ہوں گے اور ایسے بالا خانے ہوں گے کہ وہ اتنے شفاف اور اتنے خوشبودار اور اس قدر رب و زینت والے ہوں گے کہ دنیا میں کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں دل نے تصور نہیں کیا ہے اور وہی وہ نہیں جس نے جنت کی نعمتوں کو چکھا ہو وہ ایسے بالا خانے ہوں گے مبنی یا ان کی بنیاد سونے اور چاندی پر اور ان کا گارا جو ہے مشکل کافور کا یہ وہ بالا خانے ہیں جس میں ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے دنیا کی چھوٹی سی زندگی پر اللہ سے ڈر کر تاوف کے ساتھ نبر آزمائی کی تعاوف سے ٹکرائے ہزب الشیطان اور ہزب اللہ کا ٹکراؤ کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ مارکہ اس وقت ختم ہوگا جب دنیا میں ہزب الشیطان ہی ہزب الشیطان ہوگی تو قیامت آئے گی اور اس وقت اہل ایمان سب مر جائیں گے جب ہزان اور ہزب الرحمن جو ہوگی وہ غالب ہوگی جب صحیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے بعد اہل ایمان کا غلبہ ہوگا تجریح الانہار یہ بالا خانوں سے جھانکیں گے تو ان کے خوبصورت لہلاتے ہوئے باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جو نہریں شہد کی دودھ کی اور اللہ تبارک تعالی کی جنت کی وہ نہریں ہوں گی کہ جس دودھ سے کبھی بونا آئے گی جو شہد شفاف ہوگا جہاں بھوک کی کوئی کبھی نہ ہوگی پیاس ایسی نہ ہوگی کہ ستائے مگر سب خواہش کے ساتھ کھائیں گے والا ہوں ماں ان کے لیے ہر وہ ہوگا جو مانگے گی والا ہوں جو بھی مانگ پہ چلے جائیں گے اللہ دے گا واج اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کسی مخلوق میں سے کسی مخلوق کا وعدہ نہیں جو کسی طرح سے وعدہ پورا کرنے میں عاجز ہو جائے یہ اس کا وعدہ رمن اوفا بھی جس سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں لاخلف اللہ نہیں اللہ ربط مقرر پر وعدہ پورا کرنے سے کبھی بھی آپ پچھنا ہوگا اور نہ ایسا اللہ کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے یہ بھی آج پر یہ وعدہ پورا ہوگا اور یہاں کہہ دیا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے عیش کرو اب ایک دو آیتیں اور پڑھ کے میں بند کرتا ہوں وہ نیچے ہم آتے ہیں یہ آیات ہیں بائیس نمبر آفامن آفامن شرح اللہ صدر للإسلام کیونکہ اوپر اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا جس کا سینہ اسلام کے لیے بند تھا اور یہاں پر ہمیں خوشخبری دی آفامن شرح اللہ صدر اسلام بھلا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو فہوا علا دور اب مر اور وہ دنیا میں بھی چلتا ہے تو اپنے رب کے دور کے اندر چل رہا ہے دور سے مراد اللہ کا بھیجا ہوا دور ہدایت ہدایت میں چل رہا ہے روشنیاں ہیں دنیا کے لیے تو سامان جو ہے اب بچنے کا بند ہو گیا آگے باہر ہے سمندر ہے اور پیچھے فراؤنگ کی فوجیں ہیں اور وہ سراؤنگ جو بہت سخت سزا دینے والا ہے اصحاب موسا نے کہا انا والا مدرا کو پکڑے گئے آ گیا, آ گیا سر کے اوپر آ سامنے سمندر ہے سمندر سے گزرنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اس وقت بھی اللہ کے متوقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول نے یہ کہا مبی سیاحدین کل ہر ہرگز نہیں تم غلط کہتے ہو ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے سیاح ان قریب راہ کھول دے گا تو وہ سمندر بھی گزرنے کا راستہ دیتا ہے اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھری کے کے گمراہی میں ہے اللہ حدیث اللہ نے بہترین بات نازل کی قرآن کتاب وہ کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہے اور مساڑیاں بار بار دہرائی جاتی ہے یہ حقیقت کہ اللہ کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں تکشن روڈتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جلدوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تلی رلو دوں کلو بھلا ذکر اللہ پھر نرم پڑ جاتی ہے ان کی جلدیں اور ان کے ذکر ان کے دل اللہ کے ذکر سے یہ دو کیفیت میں آنے مفسرین نے کہا پہلی کیفیت ڈر کی کیفیت ہے پر جو جہنت کی آیات سنتے ان کی جلدوں پر روپتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے وہ کام اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنت سے بچا لینا کبھی بھی وہ ایسا نہیں کہتے تکبر ان کے قریب بھی نہیں گزرا ہوا کہ وہ یہ یقین کرے کہ ہم جہان سے بچی ہوئی سرکار ہیں بلکہ جہان جب کے ذکر پر تھر تھر کا پانپنا شروع کر دیتے رونا شروع کر دیتے صبح تمل جلو وہ و دھو ملا ذکر اللہ پھر اللہ کا ذکر جب آتا ہے جب جدت کا ذکر آتا ہے ان کی جردیں درد پڑ جاتی ہے اللہ کی رحمت کے تصور سے ان کے دل جو ہے وہ جم جاتے ہیں اور وہ بھی گرم ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کے اس قابل ہوگی کہ اتنی بڑی جدناد کا ہمیں وارث بنا دے گا ذال کا حل یا بھائی اشا یہ اللہ کی رہنمائی ہے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور چاہتا اس کو جو اس کی طرف توجہ کرے یادی الب اس کو رہنمائی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع ہو ببائی مل بلحاظ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہار نہیں ہے کوئی رہنما نہیں ہے اللہ کرنا ہوں